تو سلام both come یا <سلام عليك> سگ اللہ رسو لالا و سہا یا سگ یا حبیب اللہ سلا و سلا مال یا سگ خاتم ختمن والا آل کا وا سہو گیا مطلب جلال برو اس اج جو مطلب جیسا یاد ہے اس نفسانی شیتانی دنیا اندر پہلی مرتبہ آ اس مبارک نفل کا اہتمام فرمایا مالک تعالی اس دیان خدمت نبول اور دنیا آفرت اپنی مرضی کے مطابق بنا فائد واستے ہاضر ہوا کچھ دن تو میرا گلا درک کرتا ہے بولنا میرے مشکل ہے رات بھی میں زیادہ دیر نہیں بول سکتا وا پورا کرنا سی حاضر ہوا نہ ادھر مولا تالا ڈر بھی مارتا نال اسی مخصوص ہوئی چلو جس طرح بھی چار دیا سلجیاں گلا لے الہ تعالی تو میں جناب سامنے اس وقت جس موضوع تلام کر لگا می موضوع تور تحلہ کدی بیان نہیں پہلی بارہ ت اللہ تعالیٰ میں صدر میں صدر دی تو موضوع موجودہ عنوان ہے ہم ناشکر کیوں بنے کیونکہ محبوبے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دے سب نعمت اندر اللہ تعالی بارگاہ دے دی نعمت ہے ہی نہیں ہر نعمت آپ کے تشدق ملی ملتی پی آپ اللہ تعالی وسلم جو ایڈی وی نعمت نے ہر نعمت کا شکرانہ فرق بیان کرنا ہے کہ ا ناشکرے شکر کیوں بن گئے اس تو پہلے ہوں یہ سمجھنا ہے کہ شکر دا مطلب کی ہوتا ہے شکر کی حقیقت ہے تو عزیزم شریعت کے اندر شوکر دان ہوں دلا نعمت دلا جڑی نعمت دیتی اس دی مرضی دے مطابق استعمال کرنا ہے یہ شکم انعام کرن والا نعمت دین والا اس دی مرضی دے مطابق نعمت نو استعمال کرنا یہ شکر کیونکہ شکر کا اصل مانا ہوں قدردانی قدر دانی قدر پچھاڑنا اصل تعمت کی قدر ادو ہی پچھاانی جائے گی نا تو نعمت دین والے دی بھی ادو پچھاانی جانی ہے جدو ان کی مرضی دے مطابق استعمال ہو اس واسطے مثال کھولنا اگر کوئی بندہ کسی کو پگ دے پگ تو ان کی مرضی یہ سر سے بننا نا. جی پگ نا وہ بندہ تڑ بن لو شلوار کوئی دے تو مقصد پاون نہ تھنے اگر کوئی بندہ سلوار سر سے بن لو پگن ہیٹان بن لو تو انہیں جتی دیتی ہے پاون کی خاطر وہ کن بن لوگ ایمان دسو دو والی ہوے گا انہیں آ میں بے قدرے نیٹا یہ تمیز ہی نہیں جتی پیر سڈج ش سلوار تھڑ پا سی پگ سر چھوڑنی سارا کام الٹ کی پیسا یہ مطلب یہ نکلیا بھی شک راستے دے دی مرضی اور نعمت دا جتے حق بنتا اوے لایا جائے جا شکر ادا ہوتا ہے رجندہ بولو سبحان اللہ تعریف کرنا نعمت دے دی خیر کرنا یہ بھی ضرور ایک شکل و سورت شکر ادا کرن دی لیکن اید واسطے شرط نعمت دے مطابق لائی جائے ایک دوسرا اس دی مخالفت نہ کیتی جائے دلے اگر کوئی نعمت دے بچے ماری جائے اندر لڑتا لوے اتو زبان تعریف کرے تو میرے خیال دے کوئی نعمت داحان کرا خوش گا نہیں خوش ہونا ہے مخالفت نہ کر تو سا اپنے آپ جاتی چ ماری ایسا. اگر سان کسے بندے نے کوئی چنگی شہ چی ہے نا تو اصا ان کی شہ بعد ایسا دا مال ڈنگر دا نقصان کریے فصلوں دا نقصان کریے ان کی مخالفت کریے انہوں کا کان پچھو گلا کریے انہیں دشمنوں رل جائیے ان دوستوں ستا کسمیا بیا دسو کیا اس نعمت اس دین اسے چنگی شہ دے بندے دا دل ٹرے گا یا سڑے گا سڑے گا یہ مطلب یہ نکلیا شکرتا ہوں ایک نعمت مرضی دے مطابق لائی جائے دوسرا دلے دی مخالفت نہ کیتی جاوے ٹھیک ہے نا جڑی شاید تھی اقل مننے کہ واقعی سچی گل ہے تساں لیے اللہ ضرور آپ کیونکہ یہ بھی ایک شکر دی صورت ہے نا میں جو تمہیں دے رہا یہ بھی تو ایک نعمت ہی ہے ہاں جو میں سکھا رہا ایڈا وا مسئلہ سمجھانا پیا وا ایمان دا دین کا دی بہت بڑا ایک احسان ہے اس احسان کا بدلا مولا کائنات اس مبارک دی شکل جدا کی شکل جد کی سبحان اللہ تاکہ سستی نےڑے نہ آئے تو گل جڑی دل دے جاوے. تو عزیزم شکر دی ادائیگی واسطے نعمت مرضی دے مطابق لائی جاوے مخالفت دلے دی نہ جاوے تے پھر اس دی تعریف بھی کرو تاریف بھی دل نو چنگی لگتی ہے کہ یار ہوں باقی بھائی حق دا کر ٹھیک ہے نا ہوں کبلا یہ تو ہے شکر کہ مولا کائنات نے جو نعمت دیتی اس نعمت کے بدلے بندہ اس کی کمال کرے مخالفت خلاف وردی بالکل نہ کرے جیویں دی نعمت دیتی سو اوے اوے استعمال کرے جیتھے مولا راضی ہے اکھ دیتی سو تے یہ شکریہ تاں بنے گا کہ اس اکال اتے ویکے جتے دن والا رب راضی ہو جی اکھ ناجائد کام تئی لگتی ہے سو اپنے پیارے بندے نیک ولی لوگوں دی زیارت آستے. ماں باپ دی دید کی جائز دنیا دی ضرورت نو نیکن جائز دنیا ویخ قرآن دی زیارت آستے. فرمان رسول دی زیارت آستے. دل دتا سو اپنی یاد دی خاطر کہ جنا ہو سکیوں صاف کر صرف میں دل بنایا اپنی خاطر یہ کسی پاسے نہ دینی مر دل دا شکریہ تھی کہ دل ہر غیر تو خالی ہوئے تو اس مولا کی یاد چ مصروف ہو جاوے جائے توجہ توجو بولو سبحان اللہ سدکے جا کسے صحیح آخیا دل یاد بنایا وے تاریف زبان دل یاد بنایا وے تاریف زبان اکیا بنایا سونے دے دیدار واس دے راجی دیا کرو سوکھ نال اکیا بنایا سونے دے دیدار واسطے اکیا بنایاں سونے دے دیدار واسطے اللہ دیا بندیا رب واہد شریک مولا سونے میں جو جو نعمت تا فرمائی ہر نعمت نبی شریعت کے مطابق جدو استعمال کیتا جاوے اس نعمت کا شکریہ ادا ہوں اللہ قرآن فرماندہ کلی لمبا شگو آل ادا شکرا اداو کی آل شکر دا امل کرو شکر کرو کیونکہ میرے بندے شکر گزار بہت تھوڑے نے کیوں تھوڑے نے کہ لاون جو مرضی دے مطابق ہو شریت مطابق ہر نعمت لا نو دولت نصیب ہونی ہے نہ کن جائز سنے نجائز نہ سنے زبان نبی شریت کے مطابق کلام کرے باہر نہ جاوے یہ زبان دا شکر ہے نال ناجائز حرام کم نہ ہو شکری بن گئی توجہ فرمائیں اور پیرے ٹر جائے جتھے مولا راہ بھی ہو چار یار رت وجو بولو سبحان اللہ ہے پیرس واسطے نہیں دے قبلہ کہ انہ اللہ دی غریب مخلوق ہے ہاتھ سواست نہیں دے کہ تین میں طاقت دیتی ہے تو گریبا نڈی ٹکی جا نہ ہاتھ دتے نے جائزے کما قران فڑ ہلال کما کسی دن داد کر پیر دیتے نے اوتھی جا جتھے مولا راضی ہوگی واستے پیر نو اگر نا جائد کم والے پاسے چک کے ٹرے ہوں پیر دی نہ ہو گئی ہے آخوہ سنا وا اس پیر دے حوالے توجہ بولو سبحان اللہ میرا بابا فرید رضی اللہ تعالی نو میرے چشتیاں کا سردار فرما فرمایا میں جنگل دے اندر لالا کر سہاڑوں لالا کر رہا سا کر کردا کردا ویخیا عرب شریف کے علاقے کی گل فرمایا غار دے اندر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ ہوتا انہوں کا پوتا کھڑوتا سی جنید بغدادی سرکار دا پوتا غار دے اندر کھڑوتا اللہ اللہ کر کرتے میں حاضر ہوا مینو فرما نے فریدا مینو چالی سال ہو گئے نی میں دو پیران دے کھلو کے مولا نو پہ یاد کرنا وا چالی سال ہو گئے رب سونے نو یاد سال روپیہ کرنا بابا فری سرکار نو فرما نے فرمایا ایک دن میں اتے چیلا اپنا کر رہا سا رب ربیا کرتا سا بھے بکری چراو والی ایک عورت کی آواز آئی میں دل دے اندر نفس میں خواہش کی میں دے ویس میں اپنا پیر چکیا وے پیر ایک قدم چکیا وے تاکہ بار غیر عورت نا ویخا نفس دی خواہش دے مطابق میں پیر چکیا وے مالا دی طرفوں ندا آئیے وہ چنت دیا پوتریاں جڑے سڈے غیر ول ویکنا چاہتے کدی سڈے قریب نہیں ہو سکتے فرمایا جا نگاہ چاہے فرمایا میں اس ویڑ پہ ہٹیا وا پتھر چکیا وے پیر بڑھ سٹیا وے میں کیا پیر ہی نہ روے جہا مولا کے ناراضگی اٹھ پیا جس پیر اٹھ دے مولا نا ناراض ہو گیا خدا دے بندے سڑکے جا معلوم ہوا رب سونے کا شکر اس لا ہوں جدو پیر بھی وہی مرضی کے مطابق اٹھ ہر نعمت جو رب سونے دتی گئی ذرا گنتے سی اصا ان ہوئے پھرنے ہاں فکیر دی پیارے دیتے نے سر تو پیران تک جی آپ نگاہ ماریے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں نعمت رب اتا فرما چھوڑیاں نے او خدا دی قدم کر گیا نا لا شریک مولا ہر حکم فرما ہے ارشاد فرما شکر تم لذی اگر شکر کرو گے میں ضرور اضافہ کر گا کی مطلب جب ات شریعت کے مطابق لاویں گا میں تیری تید ودا چھوڑا گا پہلے تینوں کنڈ پچھوں نہیں دستا جدو پابندی اکھ لاویں گا پھر فرید وانگو سارا زمانہ ویکے گا اللہ قسم خدا کی کر کے آنا کیوں رائے اللہ کا قرآن گوائے مولا کریم دا او صداوے کی دا شکر تو فرمانس دے کن مت شکر تافہ میں کراگا فکیر اکھ تاب لا اک ہو جا فقیر زبان پابندی لا زبان اللہ سونا ودا چڑا وے ایسی طاقت تھا فرما ہے پھر فر بہدرت امر تر خدا ممبر تولی رب میل آواز سنا چھ دے متانا ضرور بڑھاوا گا توجہ فرما کر دیکھ کے ہاتھ ہاتھ دکرانہ جنا فکیرات کی تھی رب کی مرضی نے متا تک استعمال کر دے پھر ہاتھ چاقت ہوں میرا غوث پاک میرا فرما میں مشرق بیٹھا ہوا میرا مرید مغرب بیٹھا ہوتی عزت دری ہوں ہوتوں ہی بیٹھ کے ڈک لوا گاجو بول سبحان اللہ قسم خدا کی گرگیا نہ گد کے جا کر کے اللہ دے فکیران سنوں پتا وے ان نعمت رب دے پورے شکر ادا کیت نے رب ہر نعمت ان برکت چ فرمائیے ہوں ان کی اکھ اکھ انہی ویخنا مولا دا زبان بولنا مولا دا کن سننا مولا دا پکڑنا مولا دے کتن لمین اللہ فکیر فرمائے شکر ادا کر سلطان باہوری اللہ تعالا نو پیس پاک کی بارگاہ چرد کرتے فرمایا سی نی یاد پی ر سڈا بچ کپرا دے جھنا پہ ڈرد پیر جلانی محبو بے سبانی سا خبر لو جڈ کر کے بہو باہو ای پیر جنا شکر ادا ہو شکر ادا ہوں پیٹ چ کوئی حرام نہ جکیر جدو اپنے پیٹ نو محفوظ کر لا پھر رب انکتا فرما وے ایک روٹی ہوا مجموعی رجا چڈی دیا بول سب اللہ دور دی تان کی گل سنتے اپنے آپ پچھاننا بڑا اور ای قسم خدا دی کر کے آنا بزرگ فرما دے نے سارا نمانا جو کچھ بنتا ہے پیا سب سوکھا کھاوے اپنے آپ بنا صرف نبی بنا سکتے ہیں رب دبیا کے گلام اگوں بنا سکتے ہیں بندہ اپنے آپ اپنے اپنے تیار کر سکتا ہی نہیں سخی سلطان باہو بولیاب بول سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالی نو سرکار فرما من تن من یار شہر بنایا دل میں خاص محلہ او ال دل بسو کی تیرا ہوا خوب تسلہ پیا سنی جو ماں پر درد مند اے درد رم پچانی بہو بے بہتر سر کھلا بول اللہ خدا دے بندے آ سر کے جا انسان دا اصل کما وے انسان آپ پابندی لا لو جا کے جانور ڈکنے سوکھے میں ڈیم بنانا پانی ڈکنا سوکھا وے اپنے آپ نو قید کرنا بڑا اور اصل بندہ ادو ہی بنتا ہی جدو آپ لو پہلوان اصل <سؤال> وہی ہوتا ہے جہا آپ تو جت جائے کسی میدان چرد نہیں آپ کا ہریا کسی میدان جی جی جت جائے تو ہریا ہوسم خدا کی کرکیا نہ جڑا آپ تو جت جائے وہ پاک حسین وگو شہید بھی ہو جائے ہریا نہیں مڑ قسم خدا دی کر کیا نوجو فرمائی سدکے جا کسی نے آخیا ہنسے زندہ یزید مر گئے زندہ یزید سین ج شکر جو نعمت دالے دھی ہے وہ مرضی دے مطابق شریعت دے مطابق لائی جائے وہ مخالفت نہ کی جائے وہی خلاف ورزی نہ اے شکر ہی خدا دے بندے آ توجہ فرمائی ہوں قدو بندہ شکر کردہ وے جدو پہلا اندر پہلے ایمان اے یہ کہ جو کچھ مینیا میرے, میرے کسے اپنے ذات دا کمال نہیں ربے زل جلال کی درمائی جدو بندہ سوچتا ہے کہ ایمان رکھتا ہے میں کسے کام کا نہیں انہیں اکھ دیتی ہے کوئی میرا کمال نہیں چاہتا میں نوینا بڑا چھوڑ دا ہاں ہاتھ دیتے پیر دیتے ہزاروں کئی بند کوئی پیر والے کوئی نی کوئی اکھان والے ہاں کوئی اکھان نہیں رکھتے اللہ دیا بندہ تبجو فرما رب سونے انج دوں انسان بنایا وہ دسنا چاہتا وے وہ مت سمجھے تینوں کسی اپنے کمال یا کسی اور کمال کی وجہ اکان تو بغیر بنا جائے کئی اکان لا چھوڑیاں نے جی اکھان تو بغیر بنا جائے انہوں آزماناوا تو سبر کر جنہوں اکھ دیتی ہے یہ آزماناوا تو شکر کر جو ہے کوئی نہ مالک جو ہوا ہر رنگ چزم کئی سبر رنگ کئی شکر کے رنگ نہیں فرمائی کر تک شاید شادی شرای آپ فرما میرے پیران جتی نہیں سی تو میں رب کو سوال کیتا مولا کتی تھوک لگی کھڑی ہے ٹورنا بڑا اور جتی چ دے میں آپ اگے گیا دیکھا جنگل کندا ہے ہوں دون پیر ہی کوئی نہیں میں کیا مولا لکھ لکھ شکر ہے میں جتی پیرو نہ پیر ہی کوئی نہیں مر بھی را دی ہے میں خدا بندے اصل ہے کی دان مانے دین جو, جو کچھ ملتا مہاج رب کا فضل رب کا دسے کا نہ کوئی ہنر ugly sons جن فن ہنر والا کی من بیٹھا اندروں نظریہ رکھ بیٹھا وے. اے میرے فنر کی وجہ ہو جاوے گا دی فرما برداری نہیں کرے گا خلاف چلے گا اور جس بندے نے اے سمجھنا وے جو بھی میرے جائے اے سڈے کسے فن دا کمال نہیں کئی فن والے بکھے پی مرد نے کئی بے فن کاندے رجتے پے نے رب جانور جانور رب سونا پالتا ہے کہڑا فن سیکھا جرضی جنہ چھوڑے رب فرما وے میں وانڈ کیتی ہوئی ہے کئی نو تھوڑا دینا کئی چوکھا دینا واجب ہوں جی شکر تو کرے گا کہ اندروں یہ عقیدہ ہوب کا فضل جی اولاد ہے جی مال ہے جی گھر کاروبار جو بھی سرف مالک بھی دین یہ میں بزنس کے فن کو چوکھے جاننا کاروبار کے ہنر چوکھے جاننا تو من کیا دینا جنہیں یہ سوچ رکھی کہ میرے کسے فن کاریگری دی مجھے من پہ ملتا ہے وہ بڑتا شکرا رب دی مخالفت سمجھیا جو بھی ہے سب تھی وہ پھر, پھر صدقے جانا ہر شاید اپنے مولا کی وردی کے مطابق لانا ہے کیوں سمجھتا جو جی چاہے میں او کرا کیوں ہو آخا جو تکر کر میں ہوگا خدا دے کے بندے اثر کے جا کر کے ہر نبی کا مل شکر گزار ہوں حدرت سی حضرت سی سلان پیگمبرا <laughs> جی دیا بول سبان اللہ حضرت سلمان پیگمبر اللہ نے بادشاہی یہو جی دون دی بادشاہی پھر دنیا دے کسے بادشاہ رب نہیں دے وے گا انجنی شاہیت آپ فرمائی آپ دا محل بڑا بڑا قرآن محلات آپ بیان کیتے ہزارہ گھوڑے سن جڑے جہاں استعمال فرما سن حضرت سلامان پیغمبر علیہ تسلیم اللہ کیتے جن جی آخر سن جنہوں آختے سن پہاڑ تراشو پہاڑ تراشتے سن محل پتھر چڑ کے لو اج فیکٹری گڑدیاں نے پتا نہیں کنے بندے مار کے گڑدیاں نے حضرت سلمان پیغمبر خالی جنہوں حکم فرم पत्थर खड़ के फर्श ला दें दे सन महल आप अलावा उलास शरीक मौला जिंद ताबे परिंदे ताबे किए जानवर दरियावान दे होने आपे फरमा छोड़े अला वहा उला शरीक मौला बड़िया बड़िया शाना बख्शिया सन एक शान यह भी आपू आप बहन वाले इनी ताकत रखते स چمکن تو پہلوں تخلی سہاجر کر چھوڑیا میرا بولو سبحان اللہ میرا توجہ لال بول سبحان اللہ وہ سدکے جا قربان جا حضرت سلیمان پیغمبر اپنی شان اپنے اپنے رب دا فضل بکھا چاندے سن فضل لبی اپنے تے, اپنے آپ دا فضل ہویا سی او ظاہر کرنا چاندے سن آپ بیٹھے نے تخت بلکیس منگاونا سی حضرت فرما نے کوئی ہے جڑا تخت بلکیس دا حاضر کرے کھا قبل آئی مسلم جید بول سب خدا آپ نے فرمایا اپنے کچہریج بیٹھے وہ جما جماعت لوگو ہے کوئی جہا عرش بلکیس تخت بلکیس ساڈی بار گاہ جھکن کو پہلو پہلو لے آوے ہوں ایک بڑا وا سرکش جن بولیا جہا حضرت خادم سی کہ لگا جناب اپ دے اپنے مقام شریف تے اٹھن تو پہلو پہلو میں لیا گا تے میں نو بڑی طاقت تے امین کبھی امی کچھ نقص خلال نہیں پاواں گا جی اوت گا اوے او جناب دے سامنے حاضر کر چھوڑاں گا کی مطلب میں پاکستانی نہیں مت لیا راہ مار لا میں راہوں کوئی شاخ ہونی نہیں جی ہو ہی حاضر کر دا چن لگا تو فرما حضرت پاک سرکار نے فرمایا اندے تو ہی پہلو چاہیے ہوں اصل راگ کی سی آپ اپنے رب کا فل چاندے سن سنجو رول سوال ہے ہوں آپ کی کچہری بارگاہ آپ دی خدمت بہن والا ایک شخص کالی علم من دا دا بولیا جل کتاب دا علم ساکھیا جناب میں تھری اکھ چمکن کو پہلو آدر کر دیا آ! آ! بول اللہ अख चमकने फरमाया बंदा अपनी अख कई बार ना चमके तो अद्धा घंटा में अख नोल के बीच अद्धे घंटे बाद फरमाते तख्त आज करके लाओ जी अख भी चमक गई दे आ गया अदरत ने की फरमाया हजूर मैं جناب اپنی اک تھی جی اس کے چمکن کو پہلے آدر کرنا مطلب چھتی آنکھ چمکاؤ گے چمکاؤ پہلو آدر کر دوں گا جلد بول سب اور جڑی گل میں اپنے موضوع کی تنوع سمجھانا چاہتا وہ رب دے قرآن پیار فرمائی آئے آئے آئے ہوں تخت تے گیا بلکی اس کا چھتی آیا ہے. حضرت سلیمان پیغمبر کی فرما رہے کرلم جدو تخت نام کی فرمایا میل ربی فرمایا پرور دگاروانی اس واسطے ان مینو آزمانا سی اشکور اشکر ام اکر میں نہ شکری کرنا وا یا شکر کرنا کی متبا مطلب توجہ سوال اٹھنا حضرت جی اے تسا تھوڑا لے ہے لیا والے حضرت آسف بن برخیا سن آپ فرما نے اے میرے رب دا فضل ہے لے آیا آصف برخیا بلی سی آپ فرما نے اے میرے تے میرے رب دا فضل ہے اللہ میں منہ ہے میں شکر کرنا وا یا نہ شکری کرنا وا ہوں سوال اٹھ رہے کم کیا کرایا ہو میرے پیچھے چلیا ہوا صف میں رسول ہوں وہ نبیلا اس میری تابیداری داری کی میری تابیداری دی کی برکت رب ان شانتا فردائیے اچھا میرا پیر میرے لیے میں تو نہیں بولا راجدار کو فرماندار سچی آ اس سورت نال کال کال جالا, خو، جالا, خو، جالا, خو، جالا, خو، جالا خو، رب آب د سچی آب شانیا روکنا اللہ سب خدا کے بندے سد کے حضرت سلیمان پیغمبر سمجھ دے جو سن عقیدہ ایمانے سی جو کچھ مینو مل آوے اے میرا اپنا کمال نہیں کمال والے کا کمال <تصفح> دی فضل فرمایا, فرمایا کہ ویخیا جی آسان کی کر و کھایا سات لب والے اے میرے رب نے مینو الیا ہے وہ فضل فرمایا ہے میں ویخا نے صحیح سلحما ہوں شکر کرنا یا نہیں کرتا ہاں حمان رے یہ میرے پروردگار فضا لے شکر گزار بنے نے کر دیکھ کے گل <سؤال> اتنے میں دیکھا دے سی سلان شکر کردہ یا نہیں کردا اور حضرت سلیمان فورن رب سونے وال گئے نے دید مولا کرکی سی نگاہ رب تک کے فوراً فرمند تیرا ہی فضا لے سمجھانا چاہنا سرج آ گئی کہ جنا ایمان نہیں گا یہ سارا بندہ شکر نہیں کرے گا اے یہ ایمان گا اے سب رب بھی دے اس مولا دا فضل ہے مولہ کا اگوں لیا تو کی ویکھے جتے جانا ہے اوتے فضل فرما چھوڑ داوے بول سب لبی سید ایک نبی آہ. حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر دی کی گل سنائی جس کو پتا لگا انہیں فضلے ربی جو سمجھا سات مولا شکر ادا فرمایا تھا نا ہوں ادھر بھی انسان چلا طبقے دا انسان کھڑا حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر پیگمبر نے اللہ تعالی نے ایک گل انہوں کی یہ بات انہوں دی قرآن نے حکیم چیان فرمائی ہے جی تر سنائی ہے ہوں سنانا ادھر نیک بخت آلہ درجے دا ہوں بدبخت وقت ایک درجے او دی گل سنانا وہ بھی قرآن اچھوں او شکری کی ہوں بد بدبخت ایک کالا درجے دا او دی گل سنانا وہ بھی قرآن اچھوں نہ شکری کی جدو اس اپنا کمال سمجھے سمجھا سناوا جیتے بیٹھے ہو بولو اللہ سوال ہوں انداز سنانا وہ کون ہے اس دا نام ہے کارون سلیمان دے کو دولت بادشاہی بے بہا سی. لیکن سارا جو فضل ربی سمجھا ہر ویل رب دے جکی رہے او وہ ہی ذکر فرما رہے ہیں ہر نعمت ہر نعمت مولا دی مردی کے مطابق استعمال فرمائے جناب سلیمان پیغمبر نے شکر کا حق ادا کیتا ہے حق قارون یہ کول بھی بڑا سرمایہ بڑی دولت سورت قصص رب دا قرآن مولا فرما دے بفا تہو لتنو بل اس بتل فرمایا ازانے دے سن ای دولت سرمایا دزانے دیا کجیا طاقتور پہلوانا کا ایک تے تماعت نہیں سن چکے اللہ دا قرآن ہی توجہ فرمائی ہوں ایڈی دی ویمایا دولت رکھنے والی کارون ج نام لوکی مثالاں فلانا اپنے نمانے دا قارون ہے ایک خالی مثال ہی, ہی حقیقت نہیں کوئی اب پوری روئے زمین دے قارون دے نال دا دولت وان سرمایہ دار نہیں ہو سکتا وہ محلی سونے دیا اٹھانا سی وہ جانتا سی توجہ فرمائی اور ایک کیمیا ہوں کیمیا دان سی وہ بڑا واسا دان سی میاگر سونے سونا بناو تو فن جانا سی سائنسدان سی سائنسدان ہی سونے بناو دل جانا سوہے تانبے پونا بنا لینا بنا گیا محل بنا گیا سونے چاندی محال بناؤ چنے خزانے انہیں کٹھے کر لئے پہلوان لوگ دے خزانے دیا کالی نہیں سڑ چکے خزانے کی چکنے نے کجیاں نہیں سڑ ای بلان خدانے پتہ نہیں ہونا ہے قسم خدا کی کرکیا نہ رب لا شریک مولا مہولا ظالم سال سارا دولت دا جناب حال بیان خود قرآن فرما جائے کیوں فرمایا رب سانو سمجھانا چاہتا سی گیا قرآن ساڈے واسطے آیا نا یہ ایک اور گل ہے مولوی ونڈ چکی جیسے بندے ونڈی لگتا ماہان دیاں آیات چڑیا نے جہیا ان دستی نے بتانے کے خلاف جہیا آیات آئی تھپیا نبی گولی جڑی بتانا دے خلاف انہوں نے نبیا والیا تھا انہاں نے ہو آیتیں پڑیاں آنیا ہی نہیں اچھا جہے شیعہ نے انہا دو آہل بیت انہاں دو آیت آہلے بہت تھی شانتی انہیں چڑ لی اور جتنے تقریر کر گے بھئی ہوئی انجوری اللہ اشال کمایا اجرن ال مبت تفل قربا پڑی جان گے ان پڑی جان گئی دو آیت انہوں نے جب سر باری آیاتاں جلنیاں نبیا دیاں شانہ دی والیاں اللہ دے حق دے اندر شانہ والیاں میں حیران ہاں میں لال مت سو دس کیا رب وہد لا شریف تھی سپارے اتار کو غلطی کر بیٹھا وے بنے چمنڈے دے قسم خدا دی کر کے مسلمان پورے قرآن نو سمجھ لئیے پورے پورے قرآن اگل سنیے سنائیے سمجھیے سمجھائیے چلیے چلائیے قسم خدا دی رب اوے دور واپس لیا جی مدنی محمد صحابہ دا دور سی اور سمجھی رب دے لوگ مسلمان چلانا بنے حضرت کہ نہیں آنا پوری روئے مائیال کر کے رکھاوے حضرت امام مہدی کسی انگلش کو پڑھیں گے کسی آپ بکواس آپ سیکھنے گے کوئی بکواس سیکھنی رب کے پاک نبی ات نےت سرمان دیا جناب امام بہدی نران کی دی سمجھ دینی حضرت امام مہدی نے پوری روئے زمین تے خدا دے عدل انصاف تے قرآن دی شاہی بنا چھوڑنی ہے معلوم ہوا قرآن آتا مینو سمجھا چلے کوئی ہو سال زمانہ بدل سکوں بدلتے اساں اب مان بدلے پایا رب سونے نی بدل وہ آتا ہم تو ما بکر اکبال کہ جب شکوے ارے نا اللہ برباد ہو گیا اکبال مجھے جب دکوے جب کی طرف اقبال نہیں خر پائی رب دینا چاہتا سر جا جب نا اپنی مخلوق نو اللہ میں اکبال اتنے تک رسائی کی رسائی کر کے کام سنو یہ شکوے میرے کردے ہم تو بکرم ہے کوئی سا ہی نہیں ہم تو بکرم ہے کوئی سا ہی نہیں راہ دکھنا کسے راہ رو منزل ہی نہیں ساری دئیے پچھ سن بلند آور از میں جگر راور شمشیر بازو پدر راور اقبال آدھا وہ ارادے پیدا كر جڑے نبی صاحب آ سن تیرے بزرگاں سن ہاں از بلند آور ور وہ ارادے اچے لیا پوری دنیا کے دینے مستفا نالب کر اپنے ڈر بنا اندر سر پوری دنیا نبی غالب کیون کرنا ہے پوری دنیا سیدے راہ کیون پاؤنا ہے سوج چیگر رابر وہ چر والی طرف پیدا کر جڑی فاروق آ گرسی پیو دی اللہ بات دقبال پیو والی تلوار منگنا ہے پہلا بازو پیو والا لیا آردار. توجہ نہیں بازو چاقو نہیں چکن جوگا تلوار منگتا پھر ہوں سبکے جاو میں تین قرآن وانڈ کے نہیں جا سا حق اس لیے بنتا پیا میں تین سنا پیا وا ہوں سمجھ آ رہی ہے کوئی بھی گئی خیال کرے خدا کی طرح بولو سبحان اللہ ہوں تھوڑ دو سرمایا کارون کا کارون رب کی مخالفت آیا کپر ترور آیا آکڑیا رب اگے جکن کی بجائے اللہ دنی حضرت موسا کلیم کے خلاف بدو آلانسی کی توجہ فرمائی کیوں کیتی نہ کیوں بنیا اس واسطے بنیا دے اندر خیال کی سی وہ خیال نظریہ جو میرے کومایا دولت آیا ہے جو میں سونے چاندی محل بنا بیٹھا یہ میرے اپنے فن کا کمال ہے میری سائنس کی وجہ لال سارا کج مین ملیا تک جدو اللہ سونے کے من مومنا سیاح ان آخیا رب دبتا گ فیمار آتا کلا ہوا ایمان آخر جان دی نگاہ رب دی دید مولا تالا دل سی انہوں نے کی آخیا جو رب ہی دنیا اس دنیا کے نال آخرت گھر بنا ڑا گھر بنا یہ تینوں دتا سو تاکہ خرچ کرتے اگلا گھر بنا بڑا یہ خس جی یہ ہاتھوں ٹر نہیں وہ ہمیشہ رہن والا گھر تیار کر لے اگے کی فرمایا والا منت دنیا اپنا حصہ دنیا تو نہ بھول دنیا کا مال اپنے حصے واسطے خرچ کرتے کٹھا کرتا جاسن احسن کما احسن ہوئی جی اللہ تیرے احسان کی تمہیں اوے احسان کر تھی احسان کر جی اللہ تیرے احسان کی ہن ایمان والے سن اطرقہ رکھ دے سن کہ تیرا کمال نہیں اے رب کا احسان دن والے مغرور نہ ہو کھوکھے بچ نہ پہ جا وال فسا دا فل ارد الا یوبل مفس زمین اج فساد نہ کر تین رب چوکھا جو پیسہ تو لٹا ہوئے ہوں گنا اڈاؤ رب کی نرمانی تنا اٹاؤ ای گریبان ستاؤ زمین اج فساد نہ پھیلاؤ نہیں فرمائی یہ مطلب یہ نکلے زمین اج فساد تگڑے ہی فلا غریب کی فلاح غریب اپنی جو گاؤں کتنے فساد فلا اللہ دیا بند آخیا انہاں سبھی اللہ, اللہ فسادیاں نو پسند نہیں کر فسادیاں دے رب کبھی محبت نہیں کرتا اے یہ آخر سی قارون نو ایمان والے قارون اگوں کی جواب دتا سنا وا گل سامنے آ جاوے گی وہی نہ شکری کی وجہ سامنے آئے گی کہ کیوں وہ کافر بنیا نبی کے خلاف زبان کیوں کھولی دشمن رب کا کیوں بنیا اللہ سونے والر کیوں لئی آخر الا میں پس گیا کیوں فسیا وجہ کی سی کہن لگا کالی تو علم لگا تسا پہ آ احسان کر جی اللہ تیرے دے احسان کیا یہ میرے اللہ احسان کیا انما تو الا علم ہندی میرے کول ایک خاص علم ہے ایک فن ہے جس کی وجہ نالے سارا دنیا دا سرمایہ دولت مل سونے دے محل بنائے نے بنا yeah. ہوں توجہ گل سمجھی کارون yeah. سوچیا رب دا فضل نہیں میرے علم دا کمال او وہ لانسی بنیا دشمن رب کا اتریا yeah. شکری مخالف بنیا حضرت توہت موسا کلیم سے اس کی ایک عورت نیسے باہر نہیں دور سے ہاتھ کٹو کیوں چور سے کٹاوے کٹاسا جی مرضی کریے کون سی پابندی لاون آ پیسے دتے عورت نیلا لگ گیا پوچھے انہیں دارو نے حدرت موسا اور ماسی کا پتر سی دار سی ہاں جناب ایک کلیم دا رشتہ دار سی کہدکاری ہوئے آپ نے فرمایا پتھر مار مار کے مار دو شادی سدا ہو yeah. نہیں تو سب کو مار انہیں آخر جی تک حیدر آپ نے فرمایا میں آخر جی میں گواہ پیش کر دیا عورت اٹھنی لنڈی رنڈی اٹھی اور اگو پیگمبر سن حدرت موسا کلیم سن رنڈی کا منہ نہیں کھول سکیا انہیں آخیا کو ملو موسا کلیم پاک دام میں مان. یہ سلامتی پیسے دیتے نے تو جھوٹ بلا چاہتا حدرت کلیم چڑھا چاہے مولا ہوں انو سزا دے آپ نے فرمایا قلیم جو آکھے گا اصل خدائی تیرے نال آتی تگ جی شہن حکم کرے گا ہوں پورا ہوئے گا حضرت نے فرمایا زمین نو نپے کارو نمی وہ سنگھی سن دو جڑے آتے سن اب بھی ترقی ضرور لیں گے <laughs> باقی سارے ہٹ گئے دو, دو ہال بھی نا سائنسدان خدا پچھاندہ نہیں سی بئی ماں سی سارا میرا فن تو علمی ہے میری <laughs> بھی پیر ہاتھ حالاں من لگ پیا چلو کسی نہ کسی فاٹو نکل جا پتا نہیں بئی ماں دپا ہو رہا آ سکتے کام جدو سرکار نے پھر حکم فرمایا دونوں تک لے ہمیں کھلتا پیا تو کوشش پہ کرتا کسی طرح نکل جا فرو ہو جدو گاٹے پہ آئی ہونا سونے بچا اور موسا کلی بچا جو بول سبحان اللہ ہوں گل رڑے میدان پہ لیا دی. نبی دی گل سنائیے نبی اتنے اتنے کمال بخا کے فٹ فرما نے یہ میرے رب دا فضل ہے مینو آزمانا سی ان میں شکر کرنا وا یا نا شکری کرنا وا کارو توجہ حدرت سلحمان ڈائیمان سی اسا کھ بھی نہیں جنو چاہے جاوے شائیا تا فرما سڑکے نو بخیا نو رجا چکرے کھانا لکھ چکرے منگتیا ن شاہ نو شاو نگتا چکرے انہوں مالک اپنے آپ دا مطلب رب آزما اسے امتحان ہوں پچھاند کہ نہیں پچھا یا اسے دنیا تھی بن کے ریا جان ہے ہاں جی نہ شکری کرتا یا شکر کر دے حدرت سلحمان شکر فرمایا شان قرآن فرمائی حضرت واقع حضرت ذکر خیر ایان پہ کارو نہ میں اپنے علم سارا کچھ لیا وے. اپنے علم لیا اے او دی. اصل مولا دے نگاہ نہیں رکھی رب دا فضل نہیں سمجھیا اس سمجھیا اے میرے علم دا کمال رب وا تریق مولا لانچ پا جہنم بسان چھوڑ سو ہوں ہالے تک جہانوں میں تھلے پیا کھچی دے سزا پیا پا خدا دے بندے معلوم ہوا جی نظریہ سوچ یہ ہوگی جو سانو اپنے فن ذہنیت قابلیت نہ شکرا چل رہی رب او دے, دے دین چڑی جے ایمان یہ ہولا کا سزا تے جاوے کر چھوڑ دے پھر بندے کو جنا آدی شریت کے مطابق لا کبھی آ کردہ نہیں مگر نہیں ہوگا بولو سبحان اللہ. آل! جبلا ایک اور مقام تبھی ربو لال امید سورتر بھی آخر غافر, غافر, غافر بھی آتے اس دے آخرت مولا کائنات نے ایک گل کافر کی کیتی ہے کہ کافر لوگ جدوں بھی نبی ان کو شریعت دا علم لے کے اوندے سر الال حرام دا, دا علم انسان دھرتی رہنا کیوں کدھر جان ہے یہ علم جدو شریعت دا نبی لے کے آن من اللہ تعالی قرآن فرما سنا وا بل بول بول بولو, بولو سبحان اللہ ایورتر آل اللہ تعالی فرما سونا رب فرما ہے فلم جا اتحم روس نو بل بلات فارے خوب و ہا کبے ما کانو بے یستا اللہ فرمند ہے کے کول جدو بھی بڑے روشن دلائل شریعت آ سورجنگ چمکتے لیا نا وہ اس واسطے گنڈ کرتے سن وہ آتے سن سان علم پہلو ہے نا دنیاداری کا دا. وہ سب کو متھیرا ہے تے ہندے سن خوش فارہو ہیما ہوں من علم جا کے دنیا دا ہوں سی تے خوش ہو کے تعلق سن बथेरा होर पढ़न की कि गल ए मौलवी पै बनी, बनी कारोबार यू करो धी बहने रखो आप इंज रवो कबर की फिक्र करो इबादत करो रब दे बनो जुल्म न करो जुरम न करो कुफुर न करो की कदी फिर देे को अपना इलम जरा है ना बस इन्हें बथेरा हो किसी की लड़ नहीं रब اپنے اس جہالت والے علم کے خوش ہو کے نا سارے نبیا نو کر دے سن دین کا مداخ کر کے کنڈ کر جن اپنے علم اتران دے سن اوس دین کی سزا نتی نپ لیا چار پاس بچن جوگا بھی نہ چر ہوں تو سو نا ساڈے کل بڑا علم ہے ہوں دسو ہوں تہن لپیاد کئی نو باندر بنایا کئی نو خدیر بنایا کئی پتھر برسائے نے کئی نو چیخ مرا کے تمڑا ہے جبریل دی چیخ کئی نوکر چڈیا دسو ہوں دوا علم کدھر گیا جس علم کے ناستے سڈے علم نمب کیوں پائی ہوں کبلا یہ پچھلیا کہانی سنائی ہوں اپنے آئیے اسان نہ شکرے کیوں بنے شکر گزار ہاں یا نہ شکریا سچی سچی بولیا جھوٹ نہ بولیا جی آخر رب گواہ رب کی دھیتی کہڑی شا وے جیڑی اسان وہ خلاف نہ لائی ہوتے شاید بھی کوئی کار یہو جا ہو جا چوی گھنٹے رب نال جنگ چنا ہوئے جنگ چ ربا روکیا اصا کرنا ہے تو کر لو ایمان دس رب واہ شریق مولا سڈے تے نیمتان کی اخیر کی سڈے پیو دے رب کا تے کرتے سن شکر سن تھواریاں کھوتی گھوڑے تونٹا یا ٹرے سن پیدل سب اے سی دیا گیا دیا پجارو پیو کوئی چاٹیاں تھپتا سی تو پجارو وجہ کی اتنا کچھ نعمت آئی سواریاں بن سویاں گھر چوفے بن سونے بن سونے پیو دے سو سن ساند، منجیاں ٹوٹیاں پنجیاں منجیاں جی سوندے سن ساند، جناب جی کجور کے فل والے منڈیا کے انت سن یا تھے سو جانے سن سا کھانے سن اٹھ اٹھ بندکیاں اب ڈشا پہ کھانے ریسٹورینٹ ہر سڑک کے اتنے بنیا پیو ساڈے ماں پیو دے پڑتا بزرگ ساڈے وہ لسن کلا لسی پرچا سات روٹی کھا لے سن آٹھے کٹے جوان بھی ہوندے سن فارن ہوں سنلا دیتے جی کوئی پوچھتا سی سنا بہلی آدھے سن لاکھ رب دے سن شکر بڑے مولا بہت کرم کیا کیوں بھائی بزرگ ایو ہے کہ نہیں ہو اپنی نبی دی شریعت دا خیال رکھتے سن ہر وقت حضور دی شریعت دا دھیان ہوں فکر ہوندی سی ہمدردی ہوندی سی. ہون سی مہمان نوازی ہوندی سی اخلاق ہوندے سن پیار ہوندے سن محبت ہوں سن آداب ہوندے سن اولاد ماں مادہ قدم چم چوم کے مرتی سوجہ نہیں دسیا ہے کہ نہیں اے قسم خدا دی کر کے آنا جی جی دشان لگا جائے اوے اوے بندے شکر آئے سن وہ نیمت انہوں کو تھوڑی شکر انہوں کو بہت وجہ کی ہے وجہ ہو سمجھتے سن جو کچھ دتا ہے سونے رب دتا ہے سڈا کمال نہیں جی کڑک لے سن کاروبار کسی کا ستھرا ٹورنا ہے تو اسے بھی سمجھنا کاروبار کی وجہ رک ملتا ہے وہ سمجھنا جیسے چاہے دے جیسے چاہے کو لوگ لکھ کروا چنگے کو سجائی لکھ کروڑ جائی چ جگ o ho ni ho sun da o sada na reh sari sha khariya sada na sun e sha khariya te sada na ful jamlanda سم خدا دی کرب کی مردی دکلے سن ہرنے مت نب سونے دی مخالفت نہیں درجو ہاں جی شریعت دے پورا اترنا شریعت دے خلاف نہیں چلنا آخر ایک, ایک واقعہ سنا وا جی, جی چبا لاہور آل دا واقعہ لاہور دا لاہور کا واقعہ اچ کا لبے ہائے ہائے کرفیو لگا سی تاری تاری کے ختمے نبوت کا دور سی ساہور شہر پورے دن سی فوج نے لاہور سنبھالیا ہوا ہوئی پاک فوج یہ مڑا پہ دیشمن بنتی ہے ہوں دین دشمن بن گئے ازانا بند ہو گئی تے پابندی لگ گئی وجو فرمائی ایک نوجوان لوہاری لوہاری دروازے لاہور مسجد اندر بانگ بننا جائے جدوڑ کے اللہ اکبر کی سو سالم نے پیر کھولیا وے آشک نیل کر ہور نوجوان نت لگا وے ادان پڑھ دیا جوان شہید کے آئے اگلا اللہ ہوا چاکھیا چاہ پچھوں پھر فیر ڈالنا کٹیا وے یو فوج پھر ماریا مار کیوں چڈیا تیسرے نت لگا سڈے دو شہید ہو گئے تیسرا بج کے آئے انہیں دشمن پیر ماریا ان شہید کر دتا کر دیکھ کے پچھوں باروں باری جوان لگے آئے نو بندے شہید ہوئے پر بانگ پوری شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تر دے مومن کو شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تر دے مومن کو کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو <تصفح> ترا بولو بولو بولو سبحان اللہ سوال शहादत यह जसादी लगे फिरते लश्कर तबलाे तबला में ए नी शहादत ना दुबली यह शहादत नहीं इधर दीदादत ए, ए नाम बुरा जाते डिडार हों डार डार ओना का छत्ता होंठा मारके कोई बंदा बजा जाए तो उठ के बंद पै जाए फसा दे है कि ध्यान इवें करते हैं इन फौज पार करा बार्डर से मुजाह तगड़े पार होकर सुते हिंदुआर मार के आप आने नस खलोना नहीं मुजाहिदेटे तगड़े ने हां <laughs> मैं जाओ फौज कु मुजाह जिथे पैर रखे पैर कटा पर वापस नहीं आता औ त्री दे दो हजूर की उम्र तबाह करने बुरा नोट पाते सिर्फ खलियां करने के उन्हों छेड़ के वापस आ जाते پچھوں ویٹتے ہیں ساڈا بندہ مریا پیا وہ اٹھتے ہیں ہزار کشمیری عزت رلٹ رہے ہزار نار دیں ہزار تک گھر برباد کر دے رہے ہیں یہ ونتی فسادی کی یہ شہادت نہیں وہ شہادت تو نہیں لے پھرتے جہاد وہ ہے جو نبی کی شریعت کے مطابق کیا جائے یہ چیڑخانیا جہاد نہیں آختے رک مجو بول سبحال اللہ رکھنا بول سبحال اللہ आ, कर गया मत तू खला दिली तू आ गया चलो जीत दिलसा नहीं, नहीं। बंद मराए ना, ना सूर ने जिन्हें बंद मराए ने क्या मत आज हर एक लाश का खून खून का इन्हों सा देना पैना उधर की बने मैं लैंड जाने जाद आपा करना पहले अपने घर करना है अपने घर कुफर पर नचना है ऐसा बार میں فرگڑھیاں دریا چڑھا ہر گیا حرکت انسار والے نا یہ جناب چند میں کٹے کرشمیری پر دل مرایا کشمیری پیلت لوٹی جا رہی ہے تو چند دو میں نہ کھلو تو میں جناب مجھا صاحب میرا سوال ہے جی جی جی جناب میں سگریٹ پوخا سوکھے میں راؤ جی جی میں جناب تھوڑا روکیے آپ چکا مجاہد لڑن تو بغیر بن جاتا یہ فوٹو نے اپنے خاری چی غیر فوج جانا جی کے جل دیا نہیں کولائٹم معلوم ہویا نام تھا براہ مرچ جدو پانچ سات میں گلا ماشاء اللہ کہاں سے آئے ہیں میں کہایا جی لاہور تمہیں شا بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں میں ہو جی حرام نہیں کانا تمن سبن گل آ گئی گل یہ پہ کرتا سام کہ اچھا نبی پاک بھی بڑی نعمت نے سب تو ویڈی نعمت اچھا وہ جو آئے نے اسا انہوں کا بھی شکر ادا کی بڑا شکر ہاں جی ایمان دسو نبی پاک کے دور چبو جال کلو ہے ابو اجال دی منی نبی دے مقابلے میں انہیں شکر کیا کہنا شکر بولو بول بولو شکر کیتا جنہ مستفا کا ساتھ دتا ہزور ہر ہر قدم کے اپنیا جانا آ نے دشمناں دے مخالف تے نبی موافق چل لے نے نبی نعمت دا شکر ادا کی نہیں بولو چاہ بولو چاہ اچھا اثر رلے کھڑے امریکہ برطانیہ ساری حکومت بھی انہوں نے ساری تعلیم بھی اثر سارا کچھ دے رلائی کڑے کار ریا رب کا قرآن دے خلاف رب قرآن پران آخب قانون میرا ہوگا نبی سرکار فرمایا قانون میرا ہوگا تیرے ملک قانون ہے بولو بول بولو اصا ہوں کچھ نہ لگے یا نبی نال اچھا لگتے گیا ابو جہل کے حضور کے نال لگ گئے ہوں شکر ہویا کہ نہ शुक्री भी थर हम जिस नदी तारीफ करने तो मदीने वालों जवाब आंदा शर्म कर रलिया खड़ा है काफरा न अमली तौर से मुखालफत तारीफ मेरी मैनू तारीफ तरखी खड़ा है قانون بھی تعلیم بھی تہذیب بھی پکول کڑا ہے جیت گوش آتی کھڑا ہے رب دے قرآن نظام تعلیم نو ختم چکرا آد ہے ہی نہیں پڑھاو کے قابل ماحول بھی بنا ٹکر کتوں کھاوا گے روزی کی قرآن پڑھیے تو روزی کتوں کھاوا گے سالے قران نو چا کیتی لگا کوفرال کڑے ہوں اصا کی نہ شکری نہ شکری بیٹی اولادر نوی شریت کا پیکر سیدہ خاتون جنگت نبے دار بن سرو ہیات پردے والی بنتی گھر دیا چار دیواریاں ہوں جی نبی سرور بنا سن توجہ نہیں فرمائی نبی سرور بنا سن کیونکہ جانور بغیر چار دیواری تو رات بندے کیوں چار دیواری تو بغیر را چار دیواری ہوں پردہ ہوں غیرت ہوں نبی دی شریعت ہوں نبی کا دین ہوں شکر ہوں اصا شکر ادا کرتے مستفا بھی رحمت ساڈے فرما توجہ نہیں فرمائی اچھا سچی بولیا جی دھرٹی بھی رکھی بٹھے آئے چک لائک کسی نے آکو تیر گھر چ میں ہندو سکھ لے آپ سچی بولیا جیسے آخو میں کنجر سامنے لے آگا نہیں شیشے دلے آ سکتا شیشے دلے کجر بھی آیا کھڑا ہے ہندو بھی آیا کڑا سکھ بھی بھی آیا کڑا عیسائی بھی آیا کھڑا ہے وہ نچتے پہن شکر ہے یا نہ شکریہ بولو بولو رات دولت چکلے لائے یہودیت کا مطلب اخبار ہے وہ قرآن دی تو یہودیت جی دا پرچار ننگیا رن بٹھائیا ایک پاسے قرآن ہے ایک پاس ننگی اورت روپئے جائے ننگی عورت ویکھن کی خاطر قرآن دے ترجمے واسطے کوئی نہیں بھرتا جب قرآن کا ترجمہ سارے اخبار دے لکھے دا دا سے لکھا ہوتا ایمان دس کس اخبار خریدنا سی سچی دا مطلب قرآن دے مقابلے دے کنجری پیسہ بریے کنجر دے دے قرآن دی نگاہ کنجر کیمتی ہوگی رب کے قرآن جھوٹ قیمتی ہوا برسول بڑھ خلاف چڑ پائے پوترے سدو آتے ہیں بن کر سنگل کا سنگل بنایا اس واسطے کہ سلہ بے میرت بہت زرم کا مسلمان فلندہ بن جائے اپنے نبی کا دشمن بنے اور کش کا بن یار میں کس بجیا پوشت بجن اچھی بولیا جیسے اللہ फिर कु बैड़ा वह आर दवचा मार् प्यो के कदम के थले प्यो के पैर डिगदा आंदा पा मैं तेरे वास्ते थां बना सकना उस कुत्ते लित्र मार सकता पर तालीम जो पुसरती है पुत्र काफर न पछा नहीं खड़ा है प्यो थां नहीं भी लगभग ना छुपी नहीं तो और لاس خدا کا سہر نہ بندہ کلو جو گیا نہ باہر جو گیا جدو پیشاب کرنے لتاں کھلون کلوندے جب اونٹ لکت کپڑے پا کے می کرو چند پاس جا کے بہتر کپڑے ایسی جڑا نبیا پایا کتھے آیا قرآن قرآن کھو لے تلا قرآن خروانس ہوا قرآن اجماشیا قرآن کھو لے کی پتا اللہ پورا نہیں فرما ہو کبھی سروس مہان اللہ اللہ فرمان بچے معصوم گواہی دیکھو یوسف کا کمیس میں کمیس دئی سلوار دا میں کیا من لابے سرا ابراہیم پر اللہ سب سے پہلے وہ نبی جنہوں نے شلوار پہنی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے زبان اللہ سر پگ اللہ نے فرشتے اتارے نا جنگ بغیر انہوں کے بھی سر پگا سوا لکھ نبی سر تگ سو لکھ صحابی دے سر تگ دے سارے اہل بیت سر سر جی دے سر مبارک پگ ہاں سب کے جا ہر ولی پگ اور نہیں پگ کچھ اگریز کے سر سے پگ کوئی نہیں کافر دے سر سے پگ کوئی نہیں پاندر سر سے نہیں سون کے سر نہیں مجھ کے سر سے نہیں سنڈے سر, نہیں. سنڈ دے سر نہیں جانور بغیر پگو رہے کافر بھی بغیر پگو رہے اور ان مومن نبیوں کے پیچھے چلتے نموبن کے حصے یا فرشتے اصا شکر پر کرنے ہوں اس رب کا ایک دن اگریز بہادر دی فوٹو نائی دی دکان تے دیکھیے اگلے دن بوتھا او میں بنا من प्याला कट प्याला कट जिमें बंदर अपनी पुढ़ तो चुकी खिलाछड़ इंज पिछों खुदी बनी पी ए मैं पुछना, आ? मिलाद रसूल करने आ। तारीफ नबी करने काम नबी की बजाय नबी दे दुश्मनों का चंगा पड़ रहा है मैं पूछना हम नबी इच्छा वास्ते आए हैं سبجو نہیں فرمائی میرا بہت اللہ لا پر اگر رب نے اپنے نبی خالی تعریف کرانی سی تیرے میرے جھوٹے موہاں کی رب کوئی تعریف کرا ہے فرمائی جاپ تعریف کرے تو ان کے فرشتے کرسمان کے ارشان کے انہوں کہ لوڑ ہے کتنے تعریف کرتے بھیجا میں محبوب بھیجی آئی پیچھے تور تینوں جنت دیں تو بہت بنی پی توجہ نہیں فرمائی توجو سبحال اللہ افسوس جی کپڑے کمی نے کافر جی کٹا کے کمی نے کافر دیا جی وتے کمی نے کافر دے وہ دیسی وتے ہوتے سن قوم پتے ہی بدل لے ہوں کلو گرام آ گئے نہیں وہ جی میل ہوں سر دیسی تو قوموں بھی بدل لے پچھے دانت چر ماری چھٹی رب دے ولی میرے علی جو جمعے نو چھٹی کرتے رہے تو نہیں سرمائی خیر مغدیا ملندال اللہ فرما سانباد پڑھنے سان دع منگنے والی والے, والے گمراہ رات بچہ بھی اتوار دی چھٹی گمراہ رائے سائیاں ہفتے دی چھٹی ہفتے دی چھٹی یہودیاں دائی جمے کی چھٹی اعم والے بابے فرید ورگان کا رائی اے دعا منگنے مولا سانو امام والا کھاوی ہوں yeah. ادھر نوال پڑھنے سلام پھر ایتوار ہوں آ تین مدری سونے کا ایک فرمان سناوا دار بول سبان اللہ yeah. مسند امام احمد بن حقل کی حدیث پا کے میرے آکا انامدار علیہ وسلم ہفتے دے دتوار دو دن روزہ رکھ رہے سن ایک ہفتہ دیکھ اتوار دے روزے رکھتے سن ہرور دارگاہ سا برد کی آ رسول اللہ جناب روزے کیوں زیادہ رکھ دے جفتے اتوار دے ہرور نے فرمایا وہ مشرقان کی دن نے مشرقان کی عید کے دن نے مطلب ہفتے دا دن یہود کی عید دے اور اتوار دب عیسائی میں محمد انہوں کے خلاف نو پسند کرنا اس دن کحمد منہ بند کر لینا <تصفح> بول بول سب گیرت سی نا گیرت والے سن جانتے سن بولا شوکری نے ادا ہونا کہ مولا تالا دشمنا کرولا دیت کر کے آرف خری فرما بے گیرت دی یاری نالو سنگ کتے کا چنگا janga be sharmide yara murghay اج ٹی وی دے دیا فلانی کجری ڈنج کی خری جہ دورت انگریجڑی لیڈی دیا نا اپنی تھی نی لے بنا لےڈیز لےڈیز دا کیا شرم کرو بھائی مانو لیڈی کتیاں آدیاں نے اگریز نہ کپڑے پاؤن نہ رکھدیا نہیں خاتون ہوں مستورات ہوں یا بیبیاں ہوں بنتا ابا ابے نوڈی ڈیڈی ڈیڈی میں آ پتہ ہی ڈی کہڑا ہوں میں ڈیڈی انگریز ہے نا پہلو شروع جارہ ملیا پیو نہ لبے انہوں لقب نہیں کھڑے رسول اللہ دے لقب نہیں چنے ملا ساٹے ویکو تو میں جی پروفیشن ہوں میں جی سکالر ہوں میں کیا بلا ہندو دا پتر بھی سکالر کھیل سکھ پتر بھی پروفیسر کھا سو سو سال دی کجری چکر کے بیٹھی دا پتر بھی پروفیسر ہے مرے یہ کوئی عزت دا لفظ ہے کوئی فرق والا کوئی امتیاز والا امتیاز والا لقم سے ہے مولا نا ست لمبیا نبی فرمایا نہیں فرمایا ال پرو خرون ست لمبے کیل پرو فی فرون ابارا ستلم بیا الو خرون والا ستل یہ ستلم بیا فرمائی آخا سب اللہ تا کر کے ویکھ ل میں آلما جوڑے جناب جوڑے سی والا غلام تیرے سامنے بیٹھا ہی اللہ کی مہربانی گنڈی ماراگل سچی کڑی کر سونے کی تکڑی تولتے کوئی ناراض ہوئے توضی ہوجہ نہیں فرمائی آلم کا کام یہ ہوئی ہے جڑا علم دی خدمت کرنے والا ہے وہ تو پھر نبی پاک سرکار کیراست نا پہنچا چھوڑے جو نہیں فرمائی جنڈی مارج تو ملازم کروکل بول سمال گھر ویقس میاں اثر نہ شکریہ اپیل کی ہاں جی ساری فوج سات لاک فوج اصا بڑھائی سکل چ بنی جافران سلوٹ اپ بوٹ بلا اپنیا مران مرا پہ جی کوئی قرآن دی شریعت دا نہ لوے وہ دہشت گرد ہو ایماندار دسوئے اسے مسلمان بیٹھے جائے گا بیٹھے گا نا اسے اٹھو تھے قرآن چکو تھے آخوئے ہم نے پاکستان قرآن کے قانون کے لیے لیا تھا محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ ہم پاکستان اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک تجربہ گاہ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہم نبی کے دین وہ نظام آزمائیں گے دیکھیں گے وہ نظام جو مدینہ نام میں نے نے نافذ کیا تھا اٹھو تو آخو قرآن کا قانون آؤ کٹو جو بن کے کٹ کے سٹ جیلائیں ہوں میں پچھنا قرآن دے قانون دا نام لینا جرم تو میں تیرے تو سوال کرنا قرآن دے قانون نظام دا دشمن مسلمان ہے یا کافر ہے بولو بولو بولو ہوں سچی بولو جی کبھی نبی قانون دا دشمن ہو سکتا دشمن بنایا نیمتا ون سمیا رب جتیاں حق بنتا سی پیو پی رب دا شکر کرتے سن اصا نال ہی بس جاتے فرمائی کوٹیاں بڑیا کھڑی بسوفیا پیا پھر لگے ہاں جناب دے, دے پی نے تھلے کلینا ابا چٹائی سے بٹھا سوچے محنت چوکیاں دیا شکر کرتے کرتے اپنی اولاد بھی ندی گندی لے حضور دے قرآن پہ لا چڑتے امار جب اب کچھ دیتا ہے نا سانو آسان رب سونے دے دین دینا ہر قربانی دے آسان پورا گھر بازار شہر ہر کاروبار نبی دی شریعت کے مطابق رکھا تاکہ اب اپنے پیو ددا تو ہی ود شاکر بن جائیے ود شکر کریے کیونکہ رب نے نیمکا جو سانو وقت دی لیکن آپ ہوں نہ شکڑے پکی گل ہے منی بھی ٹھیک ہے نا, نا؟ ہوں وجہ, وجہ دس کیوں وجہ دسو شاید سان چکرا بنایا میرا پچھلا موضوع بھول گیا یاد ہے نا ہر کبلا ملاد کے موضوع پر رشاد جا بیان پہنتا ملاد کا پتا کوئی نہیں بچارے نہیں جانتے ملاد ہوتا کی ہاں جی یہ سمجھتے نا بس اتنے بہ کے شیر پڑی جاؤ سات اپنی طرف ریڑی جاؤ ہوں سر کا ہر شکر ادا کیا کہ ایمان سی نظریہ ان سوچ یہ کہ جو ہے میرے مولا کا فضل ہے کی فضل ہے کی سوچا سر سمجھ لگی نے ساڈے لانتی بنان کا آ سب بنیاز کی لیے تعلیم وہے سوچ نظریات ہیں کافر والے ان سکھائے جو کچھ جہان نو بنیا کھڑا نہیں دنیا یہ سائنس کا کمال ہے ہر ہر ایک دس نے یہ پنکھا جو ملا ہے یہ بھی سائنسدان نے دیا ہے یہ بھی اگریزوں نے دیا ہے موربیوں نے کیا دیا ہے کہنے ہوں اور سانو جہاز جی بنا دیتے اگریز بنا دیتی کمال ہے سائنس دا کمال ہے اسا ایٹم بم بنا لیا اسان فلان بنایا جب کارون والی سوچ کافر والی آئیے قوم سمجھ بیٹھی سڈے سائنس دے علم دا کمال ہے وجہ سلیا رب نڈ چکی ہے سر پچھلے مسلمان وہ جو مل کوئی کمال نہیں رب چاہتا چڑ دے جگہ چاہتا دے خلاف بولیے نا اللہ تعالی دا شکر کردے کر ایمان جہاں تین دین تو مطلب دے دشمن دے خلاف بولنے کا اس کا دشمن, دشمن. جنوب خوش ہوئے جا کے نہیں خوش بھی انج ہوں نے ہاں جی جدو جنہوں کے دشمن دے خلاف بولو نا دنیا کے دشمن دے خلاف پانچ سات پچرا آئے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا ہے تھی سارا خاندان ہی مان کہ جو کچھ ملیا رونے دے خلاف بولنے والے پکر لے بس شاہج بھائی کافر عالم ہے خلاف اویلیف کو ادھر اگریزاں چیز استعمال کرتے ہیں اگریزوں کی چیز مینو ایک چیسٹی لو گی تو بٹھا والے وہ بولنا گیس پتر کیا سن ایک ایک کافر دے خلاف دل چ نفرت رکھنا دے خلاف دے کافر دے خلاف یہ بھی مومنٹ سے فرض ہے جیڑا جڑا کوفر دے کافر دے خلاف نفرت نہ رکھو کافر نمبر ایک دوسرا کافران دے خلاف چلنا یہ بھی فرض ہے میرے پاک نبی دی ہوں حدیث سنائی ہے جو نبی سرکار ہفتے اتوار دا روزہ رکھتے سن یہ عیسائی دی مخالفت واسطے فرمائی دی. تیسرا کافران کے خلاف بولنا یہ بھی پڑھے رب بھی بولے سوا لکھ کبھی بھی بولے سڈا کلمہ بھی بولے اصا کلمہ پڑھنے پہلو کافران کے خلاف بولنے لا علا پہلو دے لاہ رب آد سان بعد پہلا سارے دشمن دے خلاف بول فرمائی پہلا لا الہ کہو تمام باطل تمام جی متئی خدائی دے سب کی نفی گے تو مننا معلوم ہوا کافران خلاف بولنا بھی پر بولو بولو بولو بولنا بھی فرد نال لڑنا بھی وہ آدھے نے جہاد بولو نا ہوں مینو یہ چاہتے خلاف بولنا چیزیں استعمال کر دیا بئی ماں تلاف نہیں بولنا نہیں میں کافر وجوہ نہیں کیفر جہاں کفر دے خلاف نفرت نہ رکھے کافران دے خلاف بولے نہ کافران کے خلاف چلن نرد نہ سمجھے کافران لڑن فرد نہ سمجھے اور بئی ماں میں بولن سانو تب آتا ہے چکو تلوار سے وڈو کرتے انہوں نے توجہ کی دے لڑائی جہاد فرفر خلاف بھی پر گل, گل کیسا نہیں بولن دیں کفر خلاف کاپرا کے خلاف اس واسطے کہ سڈا نظریہ کانون آسان جو ملے اگریز دتا خدا نہیں دائس کا کمال ہے رب کا کمال نہیں ہونا سینس نہ ہوں تو کتوں لیا کاروبار موسا کھا نبی کھاوا گے کاخران کے حق چی کیونکہ سانو کی سے سارا کچھ اگریزا دتا ہے جی مسلمان داتی دونوں یہ سڈے کسی فن سینس کا کمال نہیں رب کا کمال ہے دزمش مخصو نہیں کافران ظاہر کرایا سو تاکہ میں ازماوا کہ ہوں ویخ کے سائنس کافران کافران بنتے نے یا میرے حبیب کے بنتے ہیں اس واسطے رب اتوں بنوایا جی ہوں جاسی مومن وہ آخے گا رب دا سارا کچھ کافر کی نے انہیں آخنا بولو مولوی صاحب جنہ خلاف بولنا ہے ایسا بھی تیرے پر اصا کارونی نگری والے کارونی عقیدے والے کوفر کی تعلیم کفر کی سوچ سڈے پیدا کی تا کر کے میں آنا اپنے بچے نو ہاتھی سباہ کر دینا یہ گنا ہاتھ ہونا ہے سکول بھیجنے کا گنا زیادہ کیوں اپنے ہاتھی مارے گا نا تو صرف قتل کا جرم ہوگا اولاد کافر کیا نبی رکھاج میری دے دے دے دے دی دی جہنم خریدنا کر رہے او کارونی اکی بہی کو سکول والا مالی سجرا سگری سارا بنا دس ترقی کر گئی سائنس ترقی کر گئی پنے ہاتھی اپنی بربادی بنا شریف کےڈ کیوں جی اوش ہوں وہ جیسے کافی رکھتے سن سو کہ تعلیم کی لوڑ ہے ہو مول بھی پڑھنے مول بھی جانا تو کم جانے بڑی تعلیم ہے سائنس والی کافی جواب دے رہے ہیں جڑا کافرا دور کیا خوش ہو گئے اپنے نبی دل وتی کنج کیا ساڈا پتر ادھر جائے ان کی لڑ بولتی ہے سانو کالی ہے ہوں ہا کبے ہمبا کالوی جس کاب کا قانون ای جدو دنیا اپنے شیتانی اطراح کٹ کرے رب آتا میں ایسا آزاد لیا جا موہیت ہوتا ہے گھیرا پا ہوں گیرا پنا گھیرا سان کی گھیرا پینا جہے بنے پے نا بم. سیانے آتے ہر بنی شاید استعمال ہوگی یہاں استعمال ہونا ایک سر رب ہاتھ پڑ سرف بچاوے گا جڑا محمد مستفا دبدین ہوب رکھ والا ہے دی بلنےجی رب دنیا بنا کے بھول گیا سائنسدان شیتانہ سپرد کر دیتا. جا اور جو بردی کر دیو دنیا میری نہیں قسم خدا دی. اس دیگار دا قبضہ ہر وقت جہے ایٹم بنے نے یہاں سائنسدانوں کننا پہلے انہوں نے چکن کے بعد ایک دوسرے کی باری آئے گی جی. خدا دی کر کے آنا رب بنا کے بھول نہیں گیا بندہ بللہ ہوگے گا اس نے لمبا کا جو تم کر رہے ہو میں بے خبر نہیں ہوں میں دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہو تم میں صرف محلت کیا دینا گا تمہوں میں دھلی رسی کا دینا سمجھنا ہے سنبھل جانا نہیں سنبھلنا ہے جو نہیں سنبھلے گا تو آ جا یہ دنیا ستارہ سولہ وار سولہ وار دنیا بڑھ کے نو تو نوی کوٹھیاں بنگلے پتہ نہیں کی کچھ نظام دنیا سے بن سولہ وارہ بن کے رب کر سکتی کمایا وہ نہ مرادی روپیہ چا اڑایا بس ہوں نبی ہو گئے نہبی کسی کے کسے دی زبانی تعریف تے کے رویے کرا راضی نہیں ہوتا نبی نے تو صرف اپنے دین شریعت سونے میرے پاک نبی اپنا پتر حسین ورگا دین تو کوہ چھوڑیا پیسے طرح بھی ہوتی میرا مدنی سرکار اپنا پڑھر حسین ورگے بہتر تک نبی اپنے تو نہ قربان کرتا ایک دیتا بخشی دیں گے نہ حضور سرکار دی بخش رحمت جی ملاد فائدہ کر اس بندے جا پہلا نبی سرکار دین دی غیرت رکھنا ہے بہن پردے میں ہوے ٹوپیاں والے برخے ہوسلمان ہو کی دھی بینڈ چھپی ہوے جانور نی چھپتے جانور نی لے جانور بغیر پردے پر تو رسلان کی دھی بین بغیر پردے تو کیوں ہودری سرکار نے فرمایا تو عورتوں اورت تو چھپانے کی چیز ہے فرمائی عورت چھپانے کی چیز ہے اج افسوس جی دفتر جاؤ تو ساری دھی پی سیو فون کرو تو ساڑھی دھی بیٹھی انتو نمبر ملا وے تو ساری بہن ملے ہیلو آپ کے مطلوبہ نمبر پر سہولت موجود نہیں ہے بیٹھے کٹی موجود ہے میرے yeah. نال نمبر مل سکتا yeah. ملتا پیا کہ نہیں ہے کیا میرا نبی اتنی پغیر دے رہا تھا میرا نبی سراپا غیرت سی ہاں ہاں سراپا گرب سی میرا نبی تو حکم فرما گیا ہے مسلمان دی عورت مر جائے پنج کپڑے کفن دس سکول کتے پڑھا سکھا برابر چلے شانہ بانا چلے جنہ مرد کپڑے جن کپڑے زیادہ لے آدھے پکی ہو گئی دس ایماندار مسلمان دی دھی بین مر جائے کھنے کپڑے سونے دیں کفن کے کپڑے کنے ہوتے ہیں پنج کہڑے چادر کتوں چادر وہ سر تو پیروں تک ہوتی اچھا پھر ایتھے چھاتی دے پھر دوپٹا ہوں پنج کپڑے ٹھیک ہے جس نبی دی شریعت مری کے پنج کپڑے نے جیندی تو کن ہونے چاہیے چشتی فلانی سکول مری پیڑ شیتان کن ہونا فرشتے پاک نے کپریت نے سوچا اتنے فرشت بھی لکتی ہے लुकती दी। दीन शैताना तो ना लिके मोई फरिश्तिया तो भी लुकदी तवज्जो नहीं होती खबर किरिश्तिया भी लुकदी उरिश्त्या लुक दी है इतने शैताना आई सही इमान नाल दसो मुसलमान दीधी भैन मरी हो دفن پوایا ہوئے تو غیر بندہ منہ ویک سچی بولیا دیکھ لیں اچھا مری تو نہیں ویک میرے جی اچھا ترقی کر گیا اللہ اسا اکرو پیدل ہو گیا مولا کلاب شروع بہا کا ساری مخلوق تو باد سی تعلیم پڑی اتنا اکلو پیدل ہو بیٹھا بگلاؤ نبی تعلیم سیری فاروق آدم والا کلپیش پرما جی آیا ہے مسلمان کی بھی بہن بانگ دے سکتی ہے سچی بولیا خبر میں سوچنا جب سوچنا پایا حال پایا جسا بند کی جی پوا مزدور والے نو نسل بنایا پہ یہ جب آئے پھر پتا نہیں آس رکھے دینا ہے کیونکہ آر پھر کڑی فرما تمہیں دیل کوڑی ہو اثر ہوں بچ بیا تمے دیول کوڑی ہوسر جے جی دھی ماں محمد ہو جائے ایسا خدا دیکھی کر کے آنا میں گزریا کل کل گزرا نا ایسے پنجی پہاڑی ہے نا میںجش کی فلانی تھا سے بابا میا محمد بخش بیٹھے بیٹھا دنیا شاہ گزرے محل دے نشان مٹ گئے پتھر بیٹھا پھر پتہ لگا کہ بے نشان کہ نشان مٹتے نہیں ارے بے نشانوں کا پھر پتہ لگا کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں ارے بے نشانوں کا نشا مٹتا نہیں بے نشانوں کے نشا مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا ارے مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا سوچ میں اپنی بناوا یہ سوچ یار بھی رب آگا اپنی سوچیے اگلا جہاز بھی برباد کر پانے دعا کر سانو اصل یہ سہسی نظریے تو اللہ بچا ایک قارونی سوچ آئیے کہ سائس کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے کف رہی صرف ہی کوئی کریا کر اللہ ازمانہ ہے فضل دزمان شکر کرنے یا ناشکر ہونے جواب قارون کارون آ دے سلیمان والا دے سر بھائی آج بار قارون والا جواب نہ دے کارون سائنسدان سے سائنسدان ہو رہے صاب ایمان ہو فرمائی میں کلمے پڑھتے سن میں کیا بے وقوف آتا کوئی نہیں تو میرے کلمے ہی دے سن امام گزالی اجتر اسلام دی کتاب میرے کوئی النکھد من بلال امام غزالی دی کتاب گمراہی سے بچانے والی وہاں رکھیا ہونا من المکن منت آپ نے لکھا ہے جتنے سائنس دان گزرے ہیں فرمایا تین کوفر نے تین کوفر پکے نے ایک فرمایا مرن تو بعد جسم نہیں اٹھن, اٹھن گے فرمایا دوسرا ہے اللہ تعالی دے بارے جزیات دا علم نہیں رکھتے کہ ہر شہر دا علم مولا تعالی رکھتا ہے اے نہیں ہے اس چیز نیسرا ہے لانتی کا بڑا وا کوفری ممکن سکار فرما نے یہ یہ بئیمان سمجھتے ہیں کہ جہان ہمیشہ چلنا ہمیشہ تو لگا بڑا تھانے پھر تو کوئی نہیں لگا بے اللہ کا فکیر بےدین نہیں بنتا کیوں وہ سارا فضل ربی سمجھتا ہے وہ مردے بھی نندا کرتا ہے سائنسدان کو اللہ کا فکیر مارے کرے پہاڑ سونے پہاڑ ہلور سید خاجا کی راتی میں گلائی ہوں ہو سنانا حضور خاجا موسا آہنگر موسا آہنگر دربار ہے آپ کا لاہور مکلوڑ روڈ لاہور تو مکلوڑ روڈ وال جائیے موٹر سائیکلوں نے دکان والے پاسے آتا ہے لوہار سن آہنگر اندر لوہار نو لوہار سن آپ کے ہلور بڑی پریشانی نگاہ کی بڑا سونے دی بنی نا چلال جنہ گھر سینا نا دے پاسے جو نگاہ کی پورا گھر ہی سونے دا بڑا چھوڑیا ہوں تھ تھلے وی سونا اتنے ویک سونا سجے ویک سونا چپ خطے ویک سونا, سونا، بابا جی مراؤ جی مارو ہزار مہربانی پھر تیکھے گا تو سونا اسی لوکی ویکھ گے تو مٹی ہوس ہوں سیا آ اللہ آدھے رب آ کوئی میم اک دے کوئی شاید میں تو ویس لو اکھ دینے کڑا سی کڑ کو کڑ جان گے مرغا سامنے کھڑا سا مرغا وہ مرغے تھے اکھ پی نا بند ہو گئے ہوں جی بہ نا گل ہوگئے نا کھوتے ککڑ ونگ ہوں جے کوئی گل کرے مجھ بینس دی وہ آ میرے ککڑ کوکڑ واگ جے کوئی گل کرے گھوڑے کی وہ آ کے میرے کوکڑ چکڑ ویخے ککڑ سائنسدار کڑ باسی یہی دنیا جلیا سب کو قسم خدا دی رب دیاں شانہ بارے ساجا سلیمان مان میرے علی شرکپور کا تاجدار یہو جہ مرد تے حالے تک بھی جیڑے نگاہ کرن تے کر نو باندر بنا کے اڑا دے اڈا دا باندر ویخیا تے پہنے دپا گل ویکلیا نا اکھ کھول مولا دا جہان بڑا پیائی توجہ نہیں فرمائی تا اللہ اقبال فرما دا شیر سنا کے تے گل مکا سو اقبال فرماندہ ہو ماں کا ہے شکاری ما جاندھ ما ایک پرندہ ہوتا ہے وہ بارے مشہور ہے جس بندے تو گزر جا بادشاہ کرنا اقبال ہو تم کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری تو ہو کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری نہیں مسلحت سے خالی یہ جہان مرگ می بجلیا رب مچھیا پرندے چھوٹے رکھے نے تلو تکاری ہو باد فرمائی دنیا دے اندر جہاز اڈ پیائی وہ مچھیا ڈڈو نال نہ پس کینات کا تالب ہے سمجھو فرما دعا کر صدقہ کا مدی نے دار اللہ سونا اپنے بچوں کو جہادی تنجو شہید کی نماز نوازا پڑھنا کیسا ہے پہلے تو آ شہید کو نہیں ج سب لے آ رہے ہیں. اے جماعت ہو جائے محمد دا اس دل وچ دلچ نا ہے جس دل و محمد دا اس دل وی جدو کریے ذکر محمد دیں فل نا ج جدو کریے محمد دا دل نو سر جانا میں, میں تور دیاز مت ہاں وکھری شان مد دی میں تور دت منہ پر وکھری شان مدینے دی جدوں ٹوریے شہر مدینے نو ندو ٹوریے شہر مدینے نو ار قدم تبدار دی آخ ہار سیلاب ضرور جدو ٹری شہر مدی نو قدم تا جت مند پر وکھری شان مد نی اوے حکم تج مڑ دے او دے حکم تج مڑ دے چن ٹوٹے ہو کے او دا حکم ہو بولن دعد او دا حکم ہو بل دے بسدیا تیراں دار جس دل و شمد د دلاہ گایا کی تک یار میں فلا سجیا نہیں سرکار بار رب میں فلا سجائیاں سرکار واسطے کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا بچا دے کیا क्या کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آپ نے عزت بچا دے فرد ایسیا میری مجھ سے मेरी کر فرد کال کملے میں اپنی چھپلی بولا جیسا داتا ہے سی سوالی جیسی جوڑی ہے ویسے دکھاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی میں ددا ہوں مگر کس کے دردیا بڑی مستند ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلانی یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلانی میری عمر بس ٹھہر اب سفر کی ضرورت نہیں ہے میری عمر بس ٹھہر اب سفر کی ضرورت نہیں ہے قدموں میں میری جبی ہے اور ہاتھوں میروزے کی جانی ان کے قدموں میں میری جبی ہے اور ہاتھوں میروزے کی جانی میں مدینے سے کیا سی گئی ہے زندگی جیس بج سی گئی ہے دس گا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے گھر کے اندر ازا سونی سونی گھر کے باہر سمان خالی خالی گھر کے اندر پزا سونی سونی گھر کے باہر سمان خالی خالی میں فخ ملے گا ان کا تو صیف میں کیا کروں گا